اور دور نہ کرو انہیں جو اپنی رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے تم پر ان کے حساب سے کچھ نہؤ اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہؤ پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے